النجاري بن وجنات قضر فراص بن اجيرن فقيل له من قالكتي اشهد اذا بخي دره فانا فلان اقنان من الزربا وقص الامير من نفسه هذان عمل قالا تصنعوا <تصفيق> وابن نمراني النهار ده بان وجيرن ابو هريره من الزربا وقص الامير من نفسه ذو جزله یہ او قصاص دا گزارنا اگر بچانا رکھنا فائے کی قصاص دا, دا ام قصص امیر نف من نفسی قصاص قصص دا امیر دا خل زاننا امیر چاہتا مورس اولا فقار رشد ام قصاص دا کی دا دو جو ترجمی دی او دیکھ روزی کرکی دا ابو سید قدری بے نوا رسورم یوکسی مسمن تقسیم کام خام پاخب بال تقسیم کسمن سڑے روش بگوانی پتا نو رسول اللہ سرسرم ویارجونی واہ نبیگانی دجوری اذن یہ سانس بذاور تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر وجہ معلوم مدار چل گزارے کا مخول یہ خاص دایانہ وجرحب وجہی زخمش مخدا فرمایا قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تار صدا دار تو صاحب جو ان قود من نفسه نبی صلی اللہ علیہ امیرو قصاصی فرزانوا مطالبہ وکلوخ عبد ساتھ فاستقد تکریف بابا سو بالدا احزیر عمار چی نا زیاد حق تحظیر ذہی اطفت رقیبان یاتن مال واغس سے شو پلر پاو ہے نہیں ہے ماضر فیصل پیشی زرا سری نے ما تص پیشی زال قصہ من زمتن سا ساخرم اذا عمل قال ابن عاص رضوان امر راس نور تو دو اندرجن اد بعض الیتی تدم عاملین کے داخل امیر مصر لو اندرجن اد ادبا باغ چے سڑے تا ادبر کے باغ فضریتا قصہ من تو زغرب کے ساتھ سا عامل سا ہو چند شو